قل اے محبوب آ فرمائیے انما ادو ربی میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں ولا اشرک بھی آشن اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا مد مقابل خدا الہ معبود نہیں سمجھتا کل اے محبوب آ فرمائیے انی لا املی کل رن ولا رشدن ذاتی طور پر میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں نہ نقصان کا اور نہ ہی نفع کا مجھے جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں یہ عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے خیر یہ تو مشرکوں کا جواب دیا گیا لیکن ہم میں جو طاقت ہے ہمارا بینک بیلنس ہے ہمارا عہدہ ہے ہماری عزت ہے شہرت ہے صلاحیتیں ہیں تو صرف زبان سے نا دل سے بھی تسلیم کریں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو رب کی عطا ہے خاصا من فضل ربی قل اے محبوب آفرمائی انی لن یجیرنی رنی من اللہ آحدن بے شک ہرگز اللہ سے مجھے کوئی بھی بچا نہیں سکتا یعنی میں خدا نہیں ہوں اللہ کا محبوب بندہ ہوں تو میں اللہ سے مقابلہ کبھی نہیں کروں گا اور نہ کوئی کر سکتا ہے یہ مشرکوں کو سمجھایا گیا کہ نبی تو پاک ہیں معصوم ہیں مشرکوں کو سمجھایا گیا کہ تم اللہ کا مقابلہ کیسے کرو گے جب اللہ کا عذاب آئے گا ولان اجیدہ مندون ہی ملتاح اور اگر میں اللہ کو ناراض کر لوں تو اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ مجھے نہ ملے نبی تو معصوم ہے ہماری تعلیم ہے کہ تم گناہ کر کے اگر اللہ کو ناراض کر لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت جن کی خاطر تم گناہ کرتے ہو یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے اللہ بلا غمین اللہ مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور پیغام ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں تم میری بات سمجھو اور ان باتوں پر غور کرو وہ میا اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے وہ رسول اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فین لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فیحا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا دیکھیے یہ پھر عرض کروں کہ ٹی وی پر جو اکثر مفسرین آتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں کوئی جانوروں کا ڈاکٹر ہے کوئی انسانوں کا ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی وکیل ہے تھوڑا ترجمہ سیکھ لیا تھوڑی عربی سیکھ لی اور یہ مفسر بن گئے اب یہ کسی آیت میں جب تبصرہ کرتے ہیں تو پورے قرآن پر یہ پوری احادیث کے ذخیرے پر یا تفاسر پر نظر نہیں ہوتی تو تی پر ایک صحابہ آئے اور انہوں نے نوود اللہ نظال یہ بات کہہ دی کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ کہیں ہوگا خالدین افیحا جہنمیوں کا ذکر ہوگا اور وہاں یہ ہوگا کہ ہمیشہ رہیں گے تو کہنے لگے دیکھے جہاں بھی جنت کا ذکر ہے وہاں ابدن کے الفاظ ہیں اور جہنم کا ذکر ہے وہاں ابدن کے الفاظ نہیں لہذا اگر کوئی کافر جہنم میں گیا بھی تو پھر بلا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا نوزب اللہ مزاج تو دیکھیں یہاں پر تو فعین لہو نارا جہنم خالدین فیحہ ابدن کے الفاظ یہاں پر تو ہیں اور کئی مقامات پر ہیں تو قرآن کی ایسی تفسیر کرنا حرام ہے کہ جو دوسری آیت سے ٹکرائے تو انہوں نے کہا کہ پورے قرآن میں آباد کے الفاظ جہنمیوں کے لیے نہیں ہے لیکن ایسی بات نہیں تو یہ نادانی ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں کی غلط تشریحات سے ہمیں محفوظ فرمائے تو جو کافر ہیں جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا ادا اذا او ماں یو یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے فسیا من رمن ادآ ناصرن پسند قریب وہ جان لیں گے کہ کون کمزور مددگار ہے وہ اقل اور کس کی تعداد کم ہے کافر کہتے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں ان کی تعداد کم ہے تو فرمایا کل و روز قیامت پتہ چلے گا کہ تعداد کس کی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے قل اے محبوب آ فرمائیے ان ادری اقریب ماتو عدون ام ماتو ادون ام یج لہو ربی امدا ہو سکتا ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہو اور ہو سکتا ہے میرے رب نے اسے دور رکھا ہو مراد یہ ہے کہ قیامت کے سال کا تعین اور عذاب اور مہلت کب ختم ہوگی اس کا تعین بتانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تو فرمائے تم یہ غور کرو ہو سکتا ہے یہ عذاب اب قریب آ چکا جیسے موت ہے تو ہم اللہ کے نیک بندے اگر اللہ کی عطا سے جان بھی لیں کہ فلاں مر جائے گا اتنے دنوں کے بعد تب بھی انہیں بسا وقت اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بتائیں تو وہ یہی کہیں گے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک لمحہ باقی ہو ہو سکتا ہے سال باقی ہو تم زندگی کا آخری دن سمجھ کر اس کی تیاری کرو عالم غیبی فلا یوز ہیرو غیبی غیب کا جاننے والا اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا یہاں تک تو آیت میں اتنا ہی حصہ ہے لیکن جب قرآن پاک کی آیت کو آدھا لیا جائے یا مفہوم کو آدھا لیا جائے یہ آیت تو مکمل ہے لیکن دیکھیں اس پر 26 آیت پر لا لکھا ہوا ہے لا کے معنی کیا ہوتے ہیں اس پر رکنا نہیں ہے آگے ملا کر پڑھنا ہے تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے یہ لکھا وہ کتاب آج بھی میرے پاس موجود ہے اس نے یہ لکھا تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی غیب قلم کسی کو نہیں دیتا پھر یہ آیت کریمہ یہاں تک لکھی آہدن تک حالانکہ یہاں پر لا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ وقف درست نہیں آگے جا کر آپ وقف کریں عالم غیبی فلا یو زیرو اعلیٰ غیبی آدید اور کیا یہ تو قرآن پاک میں غیب کا جاننے والا کسی کو غیب کا علم دیتا ہی نہیں کتنی بڑی نادانی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں علامہ اقبال نے درست کہا علام تب رسول ان عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے مانا یہ ہے انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور پھر جب یہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے یہ اصل میں کاہینوں کی مذمت ہے جو کہتے ہیں کہ جنات ہمیں غیب کا علم دیتے ہیں فعین يَسْلُكُ یس بَيْنِ يَدَيْهِ جب غیب کا علم اللہ تعالی عطا فرماتا ہے نبیوں کو رسولوں کو تو ان کے آگے وَمِنْ خلفی اور ان کے پیچھے راسو دن فرشتوں کا پہرا چلتا ہے کوئی جن اس غیب کو چورا نہیں سکتا لہٰذا جنات کو غیب کا علم نہیں اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم اللہ کی عطا سے ہے اور نبیوں سے فیض ملا اولیا کو جتنا اللہ نے چاہا انہیں غیب کا علم اللہ تعالی نے عطا فرمایا تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب کا اللہ نے احاطہ فرما لیا کل شعی عدا دن اور ہر چیز کی گنتی کو اس نے پورا کیا ہر چیز اللہ تعالی کے علم اور قدرت کے تحت ہے اللہ رب العالمین ہمیں فرآن مجید فقان حمید کے نور سے روشن اور منور فرمائے